الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى سبحان الله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى والا والا آلہی و اسفابل ودہ بل حسم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 منن يقَض شعَ إ اللهِ فَإِه مِنْ تَق القُلوب منَتُوبِ الله قَذَقَ الله أو ن العظم وَاسقَذَ قَرسولهُ النَّ بجكرم سلام کیابی کیادی بلا اسان دام ملکیا سی آب اللہ ولالک یا نور شام السلام علیکم و اللہ اڈا بجیاں والا ہے مولانا قاری محمد الطاف حسین صاحب صاحبت حاضری دشرف ملے اللہ جان ہوف و عافیت مآفات ساتھ اتہ فرم محفل در جس موجود ہوتے اللہ پاک دی مدد نفتگو کراگا اس کا انوان ہے تازی شعائر کا حکم اور حکمت دوسرا عنوان اس کا انج رکھ لو حج بیت اللہ اور صداقت مذہب آل اللہ، سبحان اللہ, اللہ،, سبحان اللہ،, اللہ،, سبحان اللہ، مذہب اہل سنت دے مسائل بچوں ایک امتیازی مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام اور انہ دے تبرکات دیت کر دے امبیال اولی کرام اور انہ دے تبرکات دی کر دینے انہ نو عزت دی نگاہ ویکد نے اور, اور اندر تعظیم دے جتنے یعنی عرف اسلام دے اندر دے جتنے شکل مربج ہیں وہ اللہ تبارک وا دے انبیاء اور اولیاء دی نسبت آیا چیزاں اور تبرکات سورت طرق و, و شکلاں انہاں دے مطابق کو تعظیم کر دینے اور تعظیم دے اور ساریوں صورتاں شکلاں طرق جڑے نے انہاں نو اختیار کر دینے آسان کردہ تو ان چاخو کہ اللہ تعالی دے پاک بندیاں بندیا نسبت آیزا کی عزت مختلف طریقے نال سننی حدرات کردے یہ ان کی پہچان ہوں یہ ان کی جیڑی پہچان ہے نا اسبت بتھیرے دلائل نے ان کو ان دلی ایک دلیل جہاں جی نا خد حج کعب ہے حجت احکام اور مناسک اور عبادات اعمال افعال دوتے غور کیتا جائے تو ایک ایک شے مذہب اہل سنت دی حقانیت اور صداقت دی بولتی دلیل دی. واہ, واہ، کسے کسے دا مکہ مدینہ شریف دوتے تصرف قائم ہو جانا ہور گل لیکن مکے مدینے تو کسی مذہب دا ثابت ہونا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج شریف دمال افال مناسک اتوں عبادت کوئی فرد کی کوئی واجب کی کوئی سنت کیتیاں کوئی مستحب کی وڈا کم زیارت بیت اللہ ہے اللہ پاک دے دی زیارت اس دا طواف ہے توجہ ذرا اسداف ہے مبارک ہجر اسمد کا مس چمنا سجدہ کرنا مقام براہیم نفل پڑھنے مروہ وچ مروا شیطان شیتان کنکر مارنے مناوش قربانی کرنی کسی جگہ تے نماز آن دو اکٹھیاں کرنی ہیں اے مختلف آکام نے اینا توجہ ذرا اور اے مختلف آکام عمال افعال جیلے نے مختلف تھامت اعلام دینے ان سور فرماؤ عبادت اللہ دی افعال آف اعمال امال مناسب سب عبادت کی, کی دی اللہ تعالی دی, اللہ تعالی دی اے عبادت اے عبادت اس دی لیکن اس عبادت دے نال, نال تعظیم تبرکات دی اور وہ تعظیم تبرکات دی اللہ دی عبادت کے طور سبحان اللہ مقدس چیزوں تو نسبت چیزوں تبروکات تو تبرکات تو بندہ برکت حاصل کردہ اور مقدس باوا دی تازیم کردہ اللہ دی عبادت کردہ عبادت نقطہ ذرا سمجھنا عبادت تعظیم دی اعلی ترین سورت تعظیم کلی مشکے مشق بعد افراد اطلاق دا اقواہ بعد تضافے عبادت اعلی ترین قوی ترین فرد تعظیم دا وہ جائز نہیں سوائے اللہ مگر تعظیم دے دوسرے انوا افراد جہن دا اذن آ گیا ہے اللہ تعالی دی طرفوں اپنے مقدس بندیاں دی خاطر چلو تاظیم بندیاں دی. بندیاں بندیا عبادت اللہ ہوں اے دعوی کہ بھئی حج بیت اللہ کو اح... افال امال احکام تو مذہب حق اہل سنت دی صداقت اور حقانیت جو ثابت ہوں تو کمی سابت ہوں کہ ان آمال افال غور فرماؤ گے نا انہاں دا حکم اور انہاں دی حکمت دو چیزاں مدے نظر رکھو گے حکم اور حکمت تے حکمت دے وچوں حکم تے حکمت دوواں دے وچوں مذہب اہل سنت دی حقانیت سامنے آ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یاد یار با خزانے نظر حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صحیح شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صحیح نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ تحقیق نا یہ ہے ساری شریعت اور نارا حیدری یہ ہے ساری اللہ نار تحقیق سمجھ نہیں آئی نار تحقیق حق چار یار آخنا یہ ساری شریت اور مولا علی دے نام پاک دا ورد اے ساڑی نع تحقیق یہ سوق اور نعرہ حیدری یہ سا ووق ہے آلے تصوف جڑے نے اور مولا علی برد پاک نو اپنے واسطے باعث برکت سمجھتے ہیں اس نعرہ مبارک تاز نہیں کرنا لیکن نعرہ تحقیق چھوڑنا نہیں چاہیے وہ <تصفح> ہماری پہچان ہے اے ساڑ دل دی شان ہے تو عزیزم غور فرماؤ افال اور امال میں حج حکم اور حکمت پہچانو توجہ نہیں فرمائی نہیں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 کہ وہ اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت کرنی ہے جی اور تسی خود سمجھدار دے گھر مسجد عام نے سب اللہ دے گھر ہی آخی دے لیک اللہ تشدد الرحال اللہ سلاستے مساجد حدیث شریف جا گیا سفر صرف تین مسجد وال کرو مستسنا مین ہو مفرگ ہے مستنا دی جنس چھنے لیاد آد شاہر بن حوشب دی حسن روایت دے مطابق اے حل اے حل الفاظ لا تشد الرحال الى مسجد من مساجد الا الى سلاسا مساجد مسجد, مسجد چون کسے مسجد وال سفر نہ کرو کرو تے وال کرو ان تین مسجد وال ایک مسجد حرام ایک مسجد نبوی ایک مسجد بیت المقدس تین مسجد وال سفر کرو سفر کرنا کرو بلکہ مسجد درام سفر فرض زندگی میں ایک بار مسے دے نبی ول کئی آشک نزدیک فرض آہل رسوم اولا مائے زواہر کے نزدیک سنت قریب با واجب ہے مسجد بیت المقدس وال سنت قولی نبی پاک دی سنت ہن ترے مسجد سفر کرو تو مطلب ہے آئی باقی والے نہیں کہ سفر تھڈو حرام ہے کیوں اگر حرام ہوں تو نبی پاک مسجد اباہ زیادہ تل نہ جانے لیکن یہ گل رکھی گئی نکمت حکمت حکم حکمت حکمت کی رکھی گئی کوئی بھی گھر بن ہے ایک تو مرد مومن نیت نال بند نک اللہ کا گھر مومن نیت نال جدو نیت کر کے اللہ واسطے جدا کردہ کسی تھان تو اس لئے کی بن جاوے ادو کچھ بنے تو باہیں ٹھیک ہے ہر ساری مسجد اس حوالے نال اللہ دا گھر نے لیکن بڑے کس نال نیت نال نیت مختلف نے کوئی مائی دال دا نہیں کہہ سکتا میری نیت میرے علی دی برابر ہونی جن دل صاف ہوں اینت آلہ ہوں جنیاں نیت آلہ ہوں اُنہ عمل آلہ ہوں مالو بنی مطلب سونے نبی نے فرمایا تسا سونے دے پہاڑ خرچ کرو رب دے میرے صحابی دے جو مٹھ برابر نہیں پہنچ سکوں نہیں پہنچ دے ادھر سونے دے پہاڑ ادھر جو لکھ مسجدہ بنا لالے ہو م پر جیڑی مسجد کی نیح رکھد مستفا کریم نیت ہونی مسجد نبوی جو فضیلت رکھ دی نو نہیں حاصل نیح رکھنے آت نیت کرا دل دو بے مثال او ید اللہ ہے عرش اللہ ہے کون اب مقابلہ کرے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 یہ سارے نبیان دے ہاتھ مبارک اوبے شامل ہوئے سب نبی ابھی گئے نبیا دیا دیاں نیتوں دیاں برکت اوبے ملیاں اللہ دا گھر سارے گھر دا سردار بن گیا ہوں اس مسجد شریف نزت بھی ملتی کس وجہ نہ گھر خدا د ج آخیا سارے گھر خدا دے لیکن گھران دی عزت دا فرق اور تفاوت اللہ دی بارگاہ ہونا نیت دے فرق نہ بانی بنا بنیاد رکھنے والے اُنہ دیا نیتا جیوے جیوے مختلف ہون گیا رب دے گھر دے مقام عزت مرتبے اوم اوم مختلف ہون دے جان گے سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں آئی اُو تعمیر امبیاء اُس دی شان بڑی دوسرے نمبر تے مسجد نبوی تیسرے نمبر تیت المقد سے ہوں مال دنیا دے اسباب زینت دی وجہ نال سفر نہ کرو توجہ در وہ حدیث سفر سے تر مسجد نال. کیوں؟ کہ جی اگر درشنا صرف مقصود ہے کہ کسے جانے تو اس مسجد اندر زینت زیب سنگار نقش و نگار فنون لطیفہ آلہ تعمیر ویخ نہ جاؤ کیوں اس اللہ تعالی جلا مجدہ ہول دی بے ادبی کہ تو اللہ دی نسبت عبادت گاہ ہونے کی وجہ نہیں جا رہے ہیں تو دنیا دے مال ویکھن چلے بار ہیں بار اگر, اگر جانے تو اللہ دی نسبت ویک کے جا ہن اللہ نسبت سب تو زیادہ آلہ نسبت کبھی مضبوط نسبت وہ ان مسجدوں کی جنہوں مسجدوں اللہ دے نبیا بنایا نر تقبیر نرسار نقی ناسی مستیفہ دلیا چشتی صحیح شانے بیت المقدس سمجھ نہیں آئی مساجد دی نیت کرو اللہ کی نسبت سے اللہ تعالی نسبت اتے مضبوط ہونی ہے جب نیت آلہ ہونی نیت آلہ نبی لہذا نبیا آلی مسجد دی نیت کرو زیارت دی سفر کرنا ہے تو ادھر کرو ہوں حکم دسدہ پیا کہ حکمت چہ برکت والی ذات جب بھی رب دا گھر تعمیر کرے وہ قابل زیارت ہے محد اس وجہ نار اس وجہ نار کہ اس دی نسبت اللہ تعالی دے نار مضبوط کیوں کہ جس ذات نے بنایا ہے اس ذات دی نیت آلہ نیت آلہ بنیے دل خالص سوڑ نال تو دا دل اللہ واسطے زیادہ خالص ہے جیدہ جنہ زیادہ خالص ہے نسبت کوی ہے نسبت نسب کبھی جیڑی مسجد جیڑا گھر خدا دا تعمیر کرنا اس برکت بھی زیادہ ہونی ہے جب برکت زیادہ ہونی ہے تو اتے بھی نماز آپ فضیلت رکھے گی تبج نہیں فرمائی اصل برکت آی ذات رب دیئے نا؟ تبارک اللہ رب العالمین سب برکت سب عزت سب خیر ادعل ہوں خیر کنو لبنی جن نسبت قائم کرنی نسبت کہ قائم ہونی وہ ایمان تو محبت قائم ہونا محبت ایمان ہند دل چ جنا دل کھا لے محبت زیادہ ہوں محبت جدید جاوے گی اوے اوے نسبت ودی جانی نسبت ودے ود گی تو برکت وے گی جب برکت ودے ود گی تو ہون جیڑی جڑی اس ذات یعنی اس مقصد مبارک شخص دے نار نسبت جاوے گی او اچ برکت ود دی جائے گی ادھر آئی نبی یعنی ادھر آئی بندے بیت بندے بیت آئی مسجد کدی پتھر کدی پہاڑ چی کسی شہر نسبت چیزاں آئیں چیز برکت آنی ظاہر ہونی شروع ہو گئی خیر ہونی شروع ہو گئی آئی رابطوں آئی بندے وچ بندے تو آگاں اللہ دی دوسری مخلوق بچ واسطہ اصل بندہ کھڑا ہے ذہن اچھ رکھیں گھرا یہ واسطہ بندہ کیوں ہیں آہا <سؤال> ان ارب ن لمت الماوت ول ارد ول جب لبئی نہ ملنا وشفک نہ ملنا فمل انسان ان کا نلومن جو توجہ سجنا <laughs> اللہ تعالی امانت عشق محبت شریعت دار حکم بار امانت اپنی آسمانہ زمینہ پہاڑا نو دی پیش فرمائی کیا مطلب ای ہے جو اٹھا درضی نہ اٹھاؤ ترضی عمر نہیں فرمایا حکم نہیں فرمایا حکم ہوندا تو انکار نہ کر دے کیوں حکم چ پابندی ہوں عمر نہ نہیں فرمایا عرض نہ پیش فرمایا سب انکار کر گئے ڈر مارے ڈر مارے انکار کر گئے اپنی کمزوری سمجھ گئے پہ کمزوری نو سمجھ گیا یہ پہار نہیں چکیا جانا حضرت انسان کھولے کل انسان ہوگا آئفا کمزور ہونے کے باوجود اے بیٹھا. کمزور ہواجو اگا بننا کیے جائے وی چھال اخبار مار دینا کا زلو یہ ہے ظلوم جہول سی پتہ نہیں سی بھی بڑھنا اگو کی, کی پینے اے پھر بچے تے تے داریاں جمہداریاں سارا کچھ جد پہ ادھر حکمے تے لگ پتے جانے نے پر ادھر ویک آخ بار امانت چایا ہر ایک اپنا وقت نبھایا کر قربان فرید سر اپنا ہُوا وارا آیا او جناب جی مینو ہم بہ مین بارش آیا انکار کیتا ہے توجہ ہوں حکم کی وجہ انسان نو عزت پہ مل رہی او عزت تو محروم ہو گئے پہاڑ آسمان زمینہ عزت تو محروم ہو گئی تسا حکم دی امانت نہیں چاہی تو انعام تو محروم ہو گئے حضرت انسان نو نلیا انعام تی امانت کا بار چاہے اے نہیں ویکے ہی بننا کی جا حضرت انسان اصل تینوں اے عزت دیا گے اگر اس امانت دا خیال رکھے نا جی میں این پیا چکیے ای، تو آخری ویکھی جائے گی ایسے طرح قائم رہا تو ایسمانو اے, زمینوں، اے پہاڑوں توانو عزت ہو نسبت لبنی نارا تخبی ناراستان ناراستان سیلا ساد استعفی احمد ہمشتی صحیح اے کوہ تورسبت عزت لبنی اے صفا مرواں پہاڑ ضرور جے پر عزت لبنی ہے کسی اے مٹی اے زمین عزت لبنی کسے نسبت نال لبنی ہو؟ اپنے آپ تو عزت کے احل نہیں رہے عزت دا اہل ہوں او بنے جن نے ساری امانت چکی اس وجہ اثا عزت تقسیم کرتے گے خیر تقسیم کرتے گے اللہ ہوں ایمان نال دسایا جی جی دا بار سید بال سد آیا ہے <تصفح> اے بار امانت دا دل لالی تعلق رکھ ہے دل لالی تعلق رکھ ہے دل لیچ ایمان ہوند ہے دل لیچ عشق ہوند ہے دل لیچ ہون لی محبت ہوندی ہے دل جویں جویں صاف جو جو ہوند ہے اوے اوے او او او او شوق ذوق نال اللہ دی امانت لو قبول فرمان دا ہے اے رنگ چڑھ دے اے سے دی نسبت مبارک املانگ آ چیز رنگ آس برکت آن رحمت ن خیراں ہوں, ہوں, خیرا ہوں اور توجہ در اتوں سمجھ آ گئی اصل رحمت برکت خیر بندہ مومنٹری مرد کامل دتری حضرت پاک رب لال امیم خلیفے دے اس اسی نسبت لال فرق کے ہر مومن مسجد بنا والے اللہ دا گھر بنا دے جیمے جیمے اید اید برکت زیادہ آئے گی او اوے اللہ گھر جنو بنا ہے برکت آئی توجہ نہیں فرمائی مسجد اسے اس سہالت تکوا سونے نبی سروردی مسجد شریف بے مثال مسجد مسجد آرام بے مثال مسجد مسجد اقصہ میں مثال مسجد کیوں اس واسطے بنا والے آلہ سن اُنہ دیا نیتہ مبارک آلہ کیونکہ اُنہ دے عشق اور محبت اور خلوص آلہ سن اس واسطے جنہیں رب نے گھروں نہ بنائے لے وہ گھر آلہ نے حدیث شریف ایسے والی اشارہ ہویا ہے خالی رنگ رو مسجد فرنگیت سرنجیے تو فضل احمد چشتی 법... با... با... با... لها... سی ادھر دیکھو دا... با... ایک ہے لها... کوئی با... جنس قیمتی تخلیقی لحاظ اللہ نے جوہری اندر رکھ دیتے مسلن پتھرا اللہ تعالی نے پیدائشی فتری لحاظ جوہری انکھے نے ادی وجہ بڑی قیمت ہوگی لکری مان نال دس ہوئے اچھا جنس دتبار نال پتھر بڑے بڑے قیمتی پی اللہ تعالی نے تخلیقی فطرت صلاحیت بڑی رکھی اس سے جوہر عناج رکھن جدی جی بدل بڑے بڑے مول نے انہاں دے ہن ہیرہ جڑا ہے او تھوڑی کی دا لیکن او اندر فطرتی جوہر اللہ نے رکھیا ہے ایویں نا لیکن او پتھر جے جی تے کھلو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا او دے نال نماز پڑھن دا حکم آیا ہے سبحان تے ہیرے دے پہاڑ نال نہیں آیا ائی دے سارے پتھر نال آیا دے پہاڑ حکم نہیں آیا معلوم جھلا زیب و زینت نہ ویک اے ویخ مرد حق دی برکت زینت نو سلام نہیں اس ذات دی رحمت اور برکت نلام وہ کتنے آ جب یار پاک بندیاں نسبت کائم ہوں توجہ نہیں فرمائی نے ہوں مسجدوں نو عزت ملی جنہ نو عزت ملی زیادہ سفر کرو دی زیارت کا حکم آیا ہے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 ٹھیک ہو گیا یہ مطلب جتھے نکلیا تیرا دل آخ کہ اے اللہ بند بندہ یہ نیت اور خلوص میرے نالوں الا بہت اگر وہ مسجد تعمیر کرے اتے جا کے نماز پڑھے گا عبادت رب دی ہوئے گی برکت زیادہ عبادت ساریاں برابر نے برکات چختلف نے ہور گل کرنا حدیث دوالے اس مسجد کی گل لیا لے, لے. دسو سنگیو ہاں ہاں ہاں مسجد اج کلی نماز پڑے کنا سواب لب ہے ایک نماز اگر با جماعت پڑھے بولو ستائیاں دا اے سواب مسجد دی وجہ نال بنے یا مومنا کی وجہ نال واہ <تصفح> اللہ, اللہ, اللہ اللہ. ستایا کا سواب کیوں مل گیا ستائیس کے عدد کی حکمت تو میں نہیں جان سکتا کیونکہ یہ محض تاب بھی ہے لیکن ارور دل بھی گواہی ہے کہ یار جے ہوندی گل مسجد دی اللہ کا گھر ہونے کی جسل کلہ گیا اس لئے ادا گھر گیا ہوں ستایا کا سواب جو لب ہے با جماعت پڑن اومن او کٹھے ہوئے ہر مومن دل چاند او او او پیار تھی محبت خلوص رل جان گے خلوس ایمان ود جائے گا جد ودیا برکت ودی او جلا او دو چار دس بندے مسجد کٹھے ہو جان ایمان وڈا ہو جائے کہ ستایا کا سواب لب سارے مومنا دے ایمان کٹھے کرو سی کے اکمر دے برابر بنو سی کی اکمر کروڑا کٹھے کرو ایک چھوٹے تو چھوٹے نبی دے ایمان برابر سارے تے سید ایمان دے کٹھے کرو سی ایمان لگتے مقابلہ نہیں نارا تکبیر نارا انسان نارا پاک نا سیا مرشد حضور خانجب ہمیں شفی چشتی سے شہر اسلام فقر اسلام افتی فضلہ میں چشتی سے لاؤو بوزنہ ایمانو ابی بکر ما ایمان ناس لا راجہ ایمانو ابی بکر او کما قال فرمایا اگر ابو بکر دا ایمان تو لیا جاندا نا سارے مومنہ ایک پاس ہے ابو بکر کلہ ایک پاس ہے ایمان یہ ودنا ایمان ابو بکر گیا تر پاؤ ابو بکر سارا جگ بھرا ابو بکر پھر کسے نبی دا ایمان دا مقابلہ نہیں پھر سارے نبیاں نال جگ سید ہوئی لمبیا ایمان دا مقابلہ کوئی نہیں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 نسبت رب نہیں ربو بی نسبت رب سونے ہر گھر لیکن یہ نسبت کمی بھی ہوں زیف بھی ہوا بھی بھی تگڑی بھی ماڑی بھی, دی بھی دی جمع جمع ایمان نسبت نسبت برکت رحمت گی اللہ ہوں ایک حکم ہو گیا ایک حکمت آ گئی حکمت کی آئی حکم تسلدان کی, حکمت کی حکمت دی زیارت کرو حکمت کی ہے کہ میرے پاک بندے خاص مقرب بندیا کی نسبت والا ڈرے کی مطلب انہوں دے خلوص دے درد طرف اندر عشق انہوں دے پیار انہوں دے محبت دی وجہ اسبت لال, لال آلہ ہو گئی تا کر کے دی زیارت کرو ہوں حکم تور حکمت یہ لبی کہ برکت ثواب کیوں پہ زیادہ ایمان تے محبت تے مضبوطی وجہ لال جب بھی گا حکمت رو چلا جب بھی لے گا اس جگہ جا کے اللہ کی عبادت کرے گا سوا بچ جائے گا سبحان اللہ... <سبحان> اللہ... <ई> <ई> توجہ نہیں فرمائی ہوں تھے دو نظریے پیش کر لگا ایک کسی مخصوص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 تو یہ تے سانو پتا ہے صفا مروہ تے توڑن دا حکم آیا کھڑا ہے مقام ابراہیم دو تے نماز دا حکم آیا کھڑا کڑا زم زم شریف نو ڈٹ ڈٹ کے رج رج کے پیو دا حکم آیا کھڑا ہے یہ تے پتا سارے نو ہر گلا دو نے یہ حکم آیا ہے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 کیا مطلب ایک نے کہا آتا عظمت اور آتا برکت کے لیے حکم آیا ایک نے کہا نہیں آتا عظمت و برکت ہو چکی تھی اظہار عزت اور عظمت اور برکت کے لیے حکم آیا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے <سکت> یا رسول اللہ حق سولہ یا۔, یا علی توجہ ہے سونا بڑا فرق ہے دو گلا میں کہنا اے درخت کے نال کلو کے دو نفل پڑ ایک کیا میرے آخر دی وجہ درخت عزت اللہ بن گیا کیا کہ میری نظر چ درخت عزت والا ہے عزت ظاہر کرنے اس بندے نو آ کے نفل پڑ تاکہ او پتا لگ جائے کہ کو خصوصیت حاصل ہے شان عظمت حاصل دو مذہب نے ہوں ان سچا کہڑا اس گل ن قرآن تے او حج دام افعال نال ویخنے جی مسجد کی زیارت دی گل آئی پہلے سمجھا بیٹھا آدم الح و تسلیم نے اللہ کے حکم سے بنائی تو حکم ہوا طواف کرو ہوں طواف د حکم نال عزت آی بنی یا عزت آی ہے سی طواف نے عزت ظاہر کر دیتا ہے قرآن مجید تم آیات نات مقام ابراہیم دوسرے مقام نے فرماندہ مقام ابراہی مسلح مسلا بڑا لو مقام ابراہیم او مبارک پتھر جس مبارک پتھر دوتے حضرت ابراہیم کھلوتے نے پھیر پھیر کے کعبہ شریف تعمیر فرماندے رہے نے او دے دے مبارک نشان او مبارک پتھر مبارک توجہ جڑا متخلو مم مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم ابراہیم دے کھلون والی ਥਾਂ نو مصلی بنا لو اوتھے نماز ادا کرو ہن دو گلاں وچوں سامنے لایا ہر گل سامنے لایا اک اے وے اللہ نے فرمایا اے نو مسلا بنا لو اے یہ وجہ ابراہیم نو عزت اور برکت ملی اے کہے اس پتھر مبارک نو عزت کسی ہوسبت نہ لبھی ہے اس نسبت نظاہر کرنے کی خاطر اس برکت عزت نظاہر کرنے کی خاطر اے اللہ نے حکم فرمایا اگر نہ حکم آؤں گا عزت دا پتا نہیں لگنا ہوں یہ مذہب سنیا دذہ سنیا دے تو حدیث صحیح کے حوالے پیش پیا کرنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پاک دا ہاتھ پھڑیا مقام ابراہیم نے کول نہ آدھا فرمایا اے عمر امر اقام براہیم حضرت عمر فرما نے میرے دل دے اندر خیال اٹھے کاش اللہ تعالیٰ اتنے نماز پڑھنے کا حکم دے چھ مانتے جی میرے دل چال آیا وہی آئیے تیر رسالت رسال نے تیر نوشیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد جشتی صاحب توجہ ہے ہوں حضرت عمر دل چ خیال آ جائے کیوں امر سنی دل سی ہال حکم نہیں آیا پر جان دے سن جدو سونے نبی دشے آئے ابراہیم کی نسبت والا پتھر اس مبارک قدما انہیں نسبت رکھنے والے مبارک قدم دا پتھر نہیں حضرت عمر نے جلدی سنیا دل ہوئی خش اٹھی ایسے نماز پڑھیے نماز پڑھیے عبادت رب دی کریں گے برکت نام لوگ عبادت لب پر برکت اس مبارک تھان تو حاصل کر گے اور سونا رب راجدان اس راجدان نے نال ہی حکم اتار دخ مقام براہیم رکھ اللہ تعالی فرمایا وہ پتھر نال کلو کے کسی پتھر نال کلو کے نماز پڑھ لو یہ جڑے لخن کھڑے نے مقام ابراہیم ابراہیم کھلو والی جگہ ایک کیوں رب نے فرمایا ہے مقام ابراہیم دے لفظوں دا اضافہ پیا دس اس پتھر شان تے نانت ہوسوں لے عزت اور ہوسوں لبیے اصا اس عزت ظاہر کرن کی خاطر حکم دے دیتا او کی مبارک قدم حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے لگ گئے اور توجہ دوسری گل یہ اللہ تعالی نے اس پتھر اپنے مبارک پیارے خلیل دی نسبت نظاہر کرنے نشانی قائم رکھ کی قدم مبارک دا نشان بنیا گیا مو ہے پتھر نرم ہو گیا پیر لگ گئے تا کر کے کئی لوگ ندی باغ دی تصدیق وجہ بہاد کرتے پیر آ کے ملا جدو پیر ملا سن ادھر حضرت ابراہیم دے پیر دا نقشہ ادھر محمد دے پیر دا نقشہ ملتا پتا لگتا سی اس دی اولاد مبارک خاص جو ادر پتھر چ نشان لگا ادھر ادھر قرآن مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اتے نماز پڑھو ہوں آپ ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ جو دے ای کوئی راز تے راستے ہے وہ سمجھنے والا سمجھ جان بہ خالی پتھر کی گل تھے اس پتھر گل ہے جنوب قدم نسبت ہو گئی ہے جے پتھر دی شکل وینے آتے تان اس بار ظاہر کر دیئے جے اللہ دا قرآن پڑھنے آتے تان اس ظاہر کر دیئے اے تھا پتہ پہ لگ دا دو میں گلہ تو پھر او در حضرت عمر دی گال ویکھنے آتے تان اس بار ظاہر پہ کر دیئے پھر محمد کریم پھار کے ادھر لے جان دے نے تے او بھی ایسے گال وظاہر پتہ چلے آا ایک حکم آیا ہے نماز پڑھنے کا ایک حکمت ہے وہ حکمت نے غور کی تے حکم کیوں آیا ہے تو اسی لیے آیا کہ یہ نسبت والا ہے معلوم ہو یا عزت شان پہلو لبی حکم نے نر تکبیر نر رسالت نر تحقیق نارے گوسیا حضرت پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی گوری صاحب ہے دوسرے پاس چل جائے اور سفا مروا پہاڑی رب وا لال شریف مول لال کے سونے پہاڑ بڑے بڑے قیمتی پتہ نہیں کتھے کتھے پی سن تبجو نہیں فرمائی اتر زیارتاں کرو تو آ قیمتی پتھر پی اپنی لوندری ٹھمکا ٹھمکا کے نال ویخا رہا زیارت کر کر کے تے جناب جی دل نو سکون دینا رہا تڈا لب جان گیا کی؟ یہ کیوں نہیں کیتا قدرت آلے نے سفا مرو افا و نشانیاں نے کیوں نشانیاں نے باقی پہاڑ کوئی نہیں ہکم ہوں, ہوں جد حکم تکور کرنے حکم آیا دوڑن دا. اور ایس حکم دی حکمت جائے گا تو پھر کوئی نسبت لب پائے گی سنیا مطلب کلوتا ہونا اتیا کھڑیاں کر کے پھر تینو سدتا ہونا چلا کدھر گمراہ ہوں پھر میں کنچنا پہاڑی بلاوا پہاڑ پہ رب سونے کدی نہیں جو پیا پی توجہ کر دور والا حکم ہے گور کرنا یہ نہیں آیا خالی ویس کے آ جاؤ نہ دور نہ کیوں پجنے بھائی دولنا کی ہوئے وہ شوہر سی مکام ابراہیم آج بی گئے ست چکر مار کدی سفا دے سفا درواد تو کیوں بے چکر مار دی کوئی بندہ مت پانی لے کے آئے بچہ پہ ترستا بچا اللہ دے نبی اللہ دے نبی دی خاطر پانی دی تلاش نبی دی گھر والی خلیل دی گھر والی دی کدی ادھر کدی ادھر انہ مبارک قدمات سے مبارک کم دی وجہ مولا سونے نے اعلان فرما دیا یہ بھی رب دیا نشانیاں کیوں آخ جہ کا نشان ہے اللہ والا نشانی دشان تو فرق جو نشانی ہوب یاد آئے گا نشان کو رب مل جائے گا رب مولا ملیا اور سیانے بندے سمجھ گئے اللہ کے سیرال بی, بی دوڑ پی دور ہے تسا بھی دوڑو یا مولا کریم ساڈے تو کول پانی پانی لبن دی لوڑ کوئی نہیں اسا کیوں دوڑی اتے دوڑنی سی پانی کی خاطر اسان پانی دی لوڑ کوئی نہیں اصا کیوں دے ساڈے کول میں آ جاب ہوئی ظاہر ہوں حکمت یہ ہوں پانی کوئی نہیں مگر سب حکمت دے کے پلیت ظاہر کرنا ہے اتنے جی دوڑ کا حکم آئے پہاڑیاں دی وجہ نہیں آیا پہاڑی کے لگے قدم دی وجہ توجہ ایسے؟ سبحان آہا. سبحان او نارب عشی مولا مل چاپے جی رے تقیف غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد تشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب حضرت امیر عمر نے جد حجر سعود نوم فرما مد چوما نے شی ہلور نو ویک چومیا مینو پتا تہا پتھر نفا نقصان دے سکنا میں نے ہزور نو ویخ اس واسطے تین چومنا توجہ ہے سجنا اور سننی مذہب دی گل سن مقام ابراہیم یا حضر اسود کو چومنا یہ سب کسی کو آسان لگے گا لیکن ممبر رسول کو چومنا اے ات آن کے پتہ لگے گا اور دو نظری آلیا ایک ہے وہ صحابی زیم خیال آڑا اے آ چمنا آ چمنا انہیں آخنا اتو بھی برکت لوا کیوں کہ وہ برکت والا تھا تو نماز کا حکم آیا اللہ خلیل قدم لگے کعبا کعبہ بنا بنادا رب دا کام خلیل پیا کر نسبت مبارک قائم ہو گئی مصطفی کریم جڑے ممبر بیٹھے وہ اپنا کام کرتے سنو نہ چوما تا کر کے صحابا بھی دے سن صحابہ کرام اُن بھی دے سن تے جیڑے کوئی کچاوے نو چوم دے کو کچاوے دے اگے ہاتھ بن خلوندہ عزت نال کلوند ہو دی اور اس تعظیم نو توجہ درا اس نو شرک نہیں سمجھنا کیگرچ حکم نہیں آیا ممبر رسول کے ساتھ دو نفل پڑو حکم نہیں آیا حکمت تے آئی حکم نہیں آیا ارے بھائی حکم کیوں نہیں آیا دے اے وی راز نے حکم اس واسطے ایک رازیں سمجھا ہوں دا ہے کہ اُتھے حکم آیا ہے حکم آیا ہے وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّحَ حکم کے خلاف کرو گے حکم پورا نہ کرو گے تو مری چندہ خطرہ ہے مری چندہ اے سن رحمت اللی العالمین اِنہا کیا سواب مل جائے گا مری چندہ خطرہ نہیں ہوں لگا اتے حکم کا دیا اس رات نے آخیا ایسے حکم نہیں دیا گا پر حکمت ویک کے تو آپ برکت حاصل کر حکمت ویک کے برکت حاصل کر لی حکم نہیں دے اور دوسری گل کہ حکم ہے دلیل دلیل کافی آن ہر تھا سے دلیل ہی اتار دے رہی لیکی کافی ہے کہ ارتھا حکم اللہ رہی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اور سنی مذہب اے راز پا گیا برکتاں تے رحمتاں لین واسطے خالی او جگہ نہیں او دلیل اے سبحان اللہ ہن جتھے جتھے بھی پاکاں دی نسبت ہوے گی اساں اوتھوں ہی برکتاں لواں گے اے سننی مدد سبحان حکم نہیں آیا پر حکمت آ گئی ہے لہذا جتھے بابا فرید رب رب کرے گا دتا دے آسان داو داتا باگ دے آسانے جاوو تقریب تین کلے دور بابے فری سرکار کی بیٹھک انبا بابا, بابا فرید دا آپ دے سن اگے نہیں سن جانے دے بھیڑے نشانی بن کے آئے کڑے نے پتہ لگ جاوے برگدار رحمتا خالی مقام ابراہیم جنہ ابراہیم خلیل ورگیا دے قدم دی خدمت کی ہواسل ہو ج وجو در ویخ ہوں اگلی گل یہ سنیا کا کی رائے بن جانے نبی جسم برکتان نبیاں خاطم نسبت آیا جاندیاں نے باوے جنہ ہوفاد پا جان دے پاکان دے جسم ہمیشہ برکت والے ہوں برکتان دن ب دن ود دیاں نے گٹ دیا نے ود کیوں نے لکر تم لاضی اگر شکر ادا کرو گے میں نعمتا بڑھاوا ما بٹھاوا گا اگر تصری کرو گے پھر میرا سخت میں آزاب دا نعمت کھو گا اور میں پچھنا وا اللہ دے نبی شکر والے ہوں وفات تو بعد ودے کیوں نہ ادھر سونے یوسف دی گل سنا نو گل سیدنا یوسف علیہ سلام پہ با جی ادرت پیغمبر وسال ہوا آپ کا مصر دفن ہوئے اپنے پتر یوسف نو فرمایا تھی پترا جدو میرا وسال ہوئے مینو اپنے ابا جی دے قدم میں دفنا برکت موسا علیہ السلام دی جان قبض کرنے آ گیا مل کل موت کریم آپ فرما دار گل سن مینو اپنے بزرگا قبرستان اگر بخاری جنا نیڑے, نیڑے نہیں ہوا چلو ہو لو فرمایا ایڈے بٹا چکیا این چی فرمایا اڑ ہو سونے نبی نے فرمایا میں رتہ ٹبا دا ربا دل قیب عل احمر ریت دے قبر حضرت موسا بخان جو برکت ختم ہو گئی نبی کیوں پہ ترسدی شہ ل پہ ترسد حضرت یوسف دی گل سن خود یوسف پاک بھی یوسف قربان جاوا جدو وفات دا وقت آپ نے بھی ابا جیوا کو بسیعت فرمائی مینو اپنے پیو دا قبرستان شام دفنایا وفات مصر دفنی دفنیچنا شام چ جسلے وصال ہو گیا ہے مصری لوگ آپس لڑ پے اوہ آکھے اصا لے جانے اپنے محلے آخ اصا لے جانے جان دے سن یہ مبارک جس میں گلوارا جس میں جسمے بے واسطے حکم نہیں آیا پر دے بھید دے بےد سمجھے آخر نبی یوسف دی سنگت دران آرے نے آگڑے تو بعد فیصلہ ہوا یہ تھاں پہ دفن کرو برکتار سارے ہی لین ہویا اکھے دریا نیل بے او فلانے ٹببے ٹویا مارو ادر مر مرد پتھر صندوق بنا کے رکھ لو دریا گزرے گا سارا پانی برکت آپ کا جسم شریف صندوق دریا نیل دفنایا گیا بلرگا لکھا چار سو سال تک آپ صندوق مبارک دریائے نیل اجرا چارے پاس برکت پی گئیں خوشحالی دریا پڑ دا, دا? دا بعد سارا پانی تو اتو نہیں لنگ سکتا اتو لے پانی, پانی لگا اس پانی نال او پانی لگا اس پانی نال <تصفحان> بابے تبج بابے فرید سرکار دل کا لگا ہوتا ہجمری در کا لگا ہوئے ہاس ہوئے اس پانی دکھنا برکت کوئی نہیں توجو پورے دریا چی کڑی پورا دریا ہوا کڑا اتنے آلے نلکے نے توجہ نہیں نے اور نے پوری کرنی سی چار سو سال دو بعد جد حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام سلام فون کرا کے مصر جان لگے نے رستہ گم گیا ہے پتہ نہیں لگتا کہڑے پاس جان آپ پریشان ہوئے بدنی آرد کیتی حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی وسیعت فرمای سی میں نو مصر تو لے جانا ہے ملک شام اتھے دفنانے حضور ان مسئلہ ہوئی ہے یہ جنہ چروادہ پورا نہیں ہونا انہ چر راہ نہیں لبنا اچھا وہ پتا کہ میں لگے گا کتھے دفنائے نے ایک بی بی مائی آئی ہا ہا, ہا لوگا آکھیا حضورو بڑڑی مائی اے اونوں آکھیا پچھیا جاوے اونوں پتہ اونے بی بی مائی کہندی ہے مینوں پتہ ہے لیکن شرطاں دو نے ایک حضرت موسی نے عرض کیتے حضور میرے نال وعدہ فرماوو میں جدوں بڈھی ہوں پھر جوان ہو جاواں تے جدوں موت آوے جنت تو اڑے محدث البانی محدث البانی مذہب غیر کا محد سلبانی سلسلہ چیز روایت نو سی لکھے مائی ضرور دسا گے لیکن جنت نال لینی ادرت ذرا رکن لگے اللہ تعالی وئی آئی فرمایا ہاں کر دو ٹھیک ہے اس مقام سونے نبی نے فرمایا بڈی نوی گئے گزرے کی مطلب اور نبی نو کوئی حاجت پیش آئی تو اے شرتی یہ چیچا رکھی اپنے نبی شرط نہیں رکھ سکتے اصا بھی تا ہی دسا گے نہ جنت رکھو جسم شریف آپ کا مرمر دے پتھر صندوق جو کٹ کے لکڑ دے صندوق چ رکھا گیا اور جس بی, بی پاک نے دسیا واپ نے فرمایا ہاں انہیں آخیا حضور ادھر میں دساں ادھر لوی ہو جا جوان ہو جاو کتاباں لکھے ادھر بیس ہے بی بی نال جوان ہو گئے رب دم ہوئے چٹ پٹے سدقے جاو ہونی مان نال درس سنگیا نبی دا جسم وصال تو بعد بنیا برکت آ نہیں اور نبی ولی زندہ رہ کے برکت سبحان اللہ خیرا خیر جب دی دربار بن جاتی وہ بھی تھان برکتا او مظہم سنی نہیں میں گل کر لگا توج گل سمجھا دیں پھر سفا مروا لوٹن لگے اللہ تعالی حکم فرمایا اے دسو جب شیتان بہند رب او جتھے شیطان شیتان ہے اللہ تعالی اس بان کیوں نہیں فرمایا اتنے نفر پڑو ای مطلب منوس ہے تھا منہوس تھان منہوس تو دی حکمت نے کم گوارا کرنا ہے کہ منہوس تھان تے آ کے شابش تو نا ہوا برکت جگہ سجنا نسبت ہو جائے فر اس جگہ نو پی شتان بھی نسبت ہو برکت تا اے صفات اے مروہ پہاڑیاں نسبت بی بی پاک دے مبارک قدما نال ہو گئی اللہ دے دین ہو گئی ہوں صفات ات اصاف بت تے مروا تیلا تے اے بڈی دی شکل دا بندے دکل دجتے رہیچن نسبت برکت پھر بھی قائم بوت پوجی پیچن تو بعد اللہ تالا منع نہیں اتنے بوت پوجے گئے ہو لگیا جی خد کابا تج تر سو سٹ پائے سنیا کشد کا جو اگر کوئی بے وقف نبیا دے دربار سے بے وقفی کر کے کوئی غلط کام کر بھی کلو کے سجنا ہوگے گلت کام نو نہ سنت اوے برکت پیارے تقریر نار ری سال نائ تحقیق نارے, نارے, نارے, نارے غوثیہ نائ حیدری توجہ ہے سچا مزہ بھی بول دے نہیں دینا مثال توجہ اگ گرم ہوں اگ اگ دی طبیعت ساڑنا ہے ٹھیک ہے اگ دی طبیعت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 جڑا آیا اے تو ٹھنڈک لبو اس حکم نال ٹھنڈی ہوئی ٹھنڈی ہے سی سبحان اللہ حکیم حضرات بیٹھے نے جڑی بوٹیاں جڑی ہوں حکیم کی کردہ ان جدو اے استعمال کر اس لئے اثر پیدا ہو جند ہے یا اثر پیدا سی تو ایف دس ہے کہ اے دے اے اثر ہے وہ نیم کا استعمال کرنے کرن حکم دن کو گئی ہے یا نیم کوڑی سی حکیم حکم دتا او کہ فکا کلام والے حسن کبو اکلی ہونے کا مسلا اگ ت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ارشاد چٹیا ہے یا <سلام> نارونی <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> اگے ٹنڈی <تھنڈ> ہو جا ہوں کتی <وڑتتیز> سی اے حکم نہ رب نے جو فرمایا ٹھنڈی ہو جا ہے اے دا مطلب, دا ہے. دا مطلب تتی پہلو کسی بد فلسفی کا بحث مناظرہ ہو گیا شیخ اکبر سے کہ ہر شہ طبیعت کے لحاظ سے جو اپنا مزاج رکھتی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اتنے آن کے موجلے کا انکار ہوتا ہے اتنے آجلے کا انکار ہے سا مزہ بیا سجنا سزا بیا قدرت نے جو طبیعت مزاج بنایا ہر چیز کا دتا رکھے انہیں لیکن جدو چاہے گا جس اپنے امر نال رکھا سو جس چاہے گا اپنے امر نال بدل لو اگ نکا بنایا سو حکم نال تو چاہے تے اگ ٹھنڈی ہو جائے پانی ٹھنڈا بنایا سو وہ اگ واگ ساڑے اگ پانی واگو سی نا ٹھا دی شان شخ اکبر آ گل جہی اگ سا اگ اپنے آپ تتی تو بدل سکتی نہیں اتنے مراد آمروت اللہ نے فرمایا وہ ٹھنڈی ہو جا گا آج گیا گسا بجھ گیا نے فرمایا وہ اگ حقیقی اگ نہیں سی گسے کی اگ سی کیا ہو؟ نے فرمایا ٹھنڈی کرک تک گل ہے کرنے والی اہ آخ ویخ فرمایا گارے فرمایا تے اپنی میں چھوڑی چھا میری چولی نہ سڑے تخلی نش لگا سو اپنے ہتھی چک لے اپنی چولی اچھا چک سٹی کھیڑا رہو میں محمد ات رب دا حکم آیا پہ اگ ٹھنڈی ہو گئی اتے نہیں ہو سکتی ایویں بدلتا رہنا قرآن تو فرمائی ایل تو اللہ بنا دے سمجھ لگی نے خیر مسالا دتیاں اس طرح سمجھ برکت والی چیزاں ہوں نے اللہ کا حکم آند ٹھیک اللہ دے فقیر لوگ تاں اتفاق کر گئے اقل والے ہوں دعائی خدا آگے. حکمت انہوں کو سمجھ ہے حکمت دی بجائے لانت مبتلا ہو جاندے دوائی خدا حکمت خکمت لوگ جو اتفاق کر بیٹھے نے حج کرنے حج د سب لبار فکیر مرشل بیٹھے وہ اسے راز نو پہنچ دے نال کھلو کے جڑے قدم پتھر کھلو کے نفل پڑیے تو برکتاں ود جدی ہیں انہوں نہ قدم خدمت لب جائے پھر کی لبے گا باؤ فرما یہ تن میرا ششی زم دم دا پانی پی پیاس پی لگی رج کے پی بس ہونا کریم حکم کیوں آیا رج کے پیو کا حکم کیوں آیا بخیا پار پار کے پیو سونا ٹھنڈیا اس پانی لانا واد واد ہے ایک بوتل جی سونا ہی ضرور پڑھیا پاو جو مرد پی شا بشو سونا کیوں پیواں اور پانی پلاو مقصد نہیں پیچھو کرا ایک ہوسبت چیتے کرا اے اے نہیں جب بدی دہ ہو کے پیویں گا تو الٹا آئے نے چی لائے سونے اسماعیل بی بی لب لب پیا مار دا سی او ہی چشمہ می میں دے سی میرے راہ میرے میرے ابراہیم نے اپنی گھر والے پتر غیر کہ جیڑی وادی با بالکل سنجیے بیا وہ با بالکل تے اجاڑیا ات چ میرے حکمست چڈیا اس ہوں یاد رکھنی انہوں دی تازہ اچھا دسو لو اج ہر سال فر دے یا کیتا کیا نباز پانچ وقتی آئی کھڑی روزہ ہر سال آیا وہ بھی پورا مہینہ رکھنا پئی تے جدو اے دیواری آئیے سالے چیک با رہا وہ صرف چیتا جو کر ہے ہوں زندگی چیک با رہا ہی تنو چیتا آجا میں بتے ساڈیاں دن نسبت تا رلیل ایک بارا ویخا پھر جیت بھی نسبت لبھی سائز پہ جائے تا کر کے بزرگ آخیا پی رے پی رربیت ایک ہوتا ہے پیر تبرک لاکھوں بنا لو تبرک تربیت جن رب دے راہ تلا ہونا ایک جی خدا ایک کے خدائی کا بڈی کا بندہ ایک اولاد دا پیو ایک رب چلا مرشد بھی برکت لین چاچے اپنا دد نو بھی ابا کہہ لہرے نو بھی ابا کہہ لائد سمجھ نہیں لگی ورنہ کوئی معلوم ہوا باقی یہ مذہب ایسا عجیب مذہب ہے کہ اللہ کے حکم کی حکمت تک غور چکرو نا ہر حکمت اپنی تھان کھلو کے دستے دی کہ فکیر والا مذہب سچا ہے فهم اللہ فهم اللہ فهم اللہ ہوئی میں می اپنے بیان چ جناب تک پہنچانا سی یہ قدرت قبول چا فرماوے تو ادا احسان عظیم ہونا الحمد للہ میں <محطان> <تصفيق>